ان الحمد لله والصلاه على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب کز اللہ یعمون مثلاََ فل یحکم و بین یو ملقیامت فیم قانوفی فون وکالت اور کہا یہود نے لئیت النسار نہیں ہے نصارہ اعلی شعین کسی چیز پر یعنی کسی دین پر وقالت النصارہ اور کہا نصارہ نے لئیسط الہود و علاشعین نہیں ہیں یہود کسی دین پر وہم یتلون الكتاب اس حال میں کہ وہ پڑھتے ہیں کتاب کو کزالِ کا اسی طرح قال اللہ کہا ان لوگوں نے لا يعلمونا جو نہیں جانتے تھے مثل قلم ان کے قول کی طرح کی کا قول ان کا بھی تھا پس اللہ ہو پسلّہ یحکم و فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فی ما کانو فی ہے اس چیز کے بارے میں کہ جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے نجران سے عیسائیوں کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کیا پھر اللہ کے نبی نے ان کو مباحلے کی دعوت دی یہ سورہ آل عمران میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی تو جب یہ عیسائیوں کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سوال و جواب ہوئے تو کچھ یہودیوں کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے تو یہودی آئے تو آ کر انہوں نے عیسائیوں سے بحث شروع کر دی تو جو عیسائی عالم تھے انہوں نے اس کے ساتھ ان کے ساتھ بحث شروع کر دی اور دونوں ایک دوسرے پر تانو تشنی الزام تراشی یہ انداز انہوں نے اختیار کیا تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ واقعہ ہے تو وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے وکالت یہود الطارہ علا شعین اور یہودیوں نے کہا نصارہ یعنی عیسائی یہ کسی چیز پر کسی دین پر نہیں ہے یعنی یہودی اپنے علاوہ کسی کے دین کو دین مانتے ہی نہیں تھے اور یہ کہتے تھے کہ بس دین تو ہمارے پاس ہے علم ہمارے پاس ہے ہاں جی اور جو ہمارے پاس ہے وہی اصل ہے باقی جو چیزیں ہیں یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر یہ لوگ کتاب پیش کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں نبوتیں پیش کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں تو یہودی بڑے متکبر قسم کے لوگ تھے تو انہوں نے دوسروں کو ہر اعتبار سے اتنا کم تر جانا کہ ان کی کسی چیز کو, کو کوئی حیثیت اہمیت نہیں دیتے تھے تو پھر انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ یہ جو نصارہ ہیں نصارہ سے مراد عیسائی ہیں جی نصارہ عیسائی ہے وہ من انصاری سے یہ معروف ہو گیا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے مددگار تھے ان کو نصارہ کہا گیا بعد میں ان کا مذہبی نام ہی اس طریقے سے بن گیا جیسے یہود تھے یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودہ تھا تو ان کو اس اب مذہب کا نام ہی یہود ہو گیا یہودی بن گیا تو اسی طرح نصارہ بھی ہے شروع شروع میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تو ان کو کہا جاتا تھا لیکن بعد میں ان کا مذہبی نام یہ پڑ گیا تو یہودی کہنے لگے کہ نصارہ کے پاس عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے ان کی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ان کے دین کی کوئی حیثیت نہیں تو پھر نصارہ بھی یہی کچھ کرنے کہنے لگے یہود کے بارے میں کہ بھائی تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہے فرمایا وہ یتلون الکتاب جب کہ وہ کتاب کو پڑھتے تھے تورات میں لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے صاحب کتاب صاحب شریعت نبی ہوں گے تو انہوں عوشا علیہ السلام نے خوشخبری دے رکھی تھی ان کی کتاب نے یہ واضح کر رکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام اللہ کے سچے نبی ہوں گے تو اپنی کتاب کے اندر وہ اس بات کو پڑھتے تھے لیکن اس کے باوجود حسد کی وجہ سے جی نہیں مانتے تھے یہی رویہ ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اپنی کتاب کے اندر اللہ کے رسول کی بشارت پڑھ چکے تھے لیکن وہ نہیں مانتے تھے حسد کی وجہ سے بوجھ کی وجہ سے اللہ اکبر اسی طرح عیسائی جو ہیں یہ نصارہ ان کی کتاب کے اندر بھی یعنی یہ بات موجود تھی کہ تورات اللہ کی سچی کتاب نادل ہوئی بلکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے تورات پر عمل کرنے کا عیسائیوں کو حکم بھی دیا اور یہ واضح کر دیا کہ انجیل جو ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے تورات ہی کا ایک تسلسل ہے تو ان ساری چیزوں کے باوجود نصارا نے یہود کو ماننے سے انکار کر دیا ان کی کتاب نبوت ہر چیز کو نہیں مانا فرمایا کہ اپنی کتابوں میں یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے اے نبی نبی اگر آپ کا انکار کر دیں اسلام کا انکار کریں قرآن کریم کا انکار کریں تو کیا حیرت ہے کہ یہ ایک دوسرے کو آپس میں نہیں مانتے یہ کیفیت ہے ان کی کتاب پڑھنے کے باوجود پھر ان کے رویے انکار والے ہیں فرمایا اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کی جنہوں نے نہیں جانا جو نہیں جانتے تھے کیا نہیں جانتے تھے نہ وہ کتاب جانتے تھے نہ وہ نبوت جانتے تھے نا آسمانی وہی کو جانتے تھے ان چیزوں سے واقف ہی نہیں تھے مراد کون لوگ ہیں مشرقین مکہ وہ لوگ مراد ہیں فرمایا جو بات یہود و نصارہ نے کہی وہی مشرقین نے کہہ دی کزال کا قال الزین لا مونا مسلا قل ان کے ان کی بات کی طرح کی بات انہوں نے بھی کہی جو کتاب جانتے ہی نہیں تھے جو جانتے تھے انہوں نے بھی وہی کہا جو نہیں جانتے تھے انہوں نے بھی وہی کہا دونوں کے کہنے میں فرق ہے جو جانتے تھے انہوں نے حسد کی وجہ سے انکار کیا اور جو نہیں جانتے تھے انہوں نے جہالت کی وجہ سے انکار کیا لیکن انکار ہونے کے اعتبار سے دونوں ایک طرح کی بات کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے نبوت و رسالت کا انکار کرتے تھے کتاب کا انکار کرتے تھے فرمایا فلکم و بین قیامت فیم قانو فی ہے یختل اللہ تعالی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جو وہ اختلاف کرتے ہیں جو آپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں بحث مباحثہ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا ویسے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر حق واضح کر دیا ہے یہ واضح حق کو جو نہیں مانے گا تو قیامت کے دن پھر اللہ فیصلہ کرے گا ان کے اختلاف کا اور یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا وہ فیصلہ بڑا سخت ہوگا سزا کا ہوگا ان کے اختلاف کا خمیازہ ان کو بگتنا ہوگا قیامت کے دن آج تو انکار کر رہے ہیں قیامت کے دن کہاں سے جرت ہوگی ان کے اندر انکار کی جب اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا فرمایا چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے قیامت کا احساس نہیں ہے حساب کا خوف نہیں ہے ہاں جی اس لیے جانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر رفیسم وافی خراب خلوحا اللہ خائف ہاں پچھلی آیت کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آ گئی ذرا اس کو سن لیجئے جیسے یہود و نسارا ایک دوسرے کی مخالفت کر بھائی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہاں جی انکار کرنا حسد کی وجہ سے تو اس وقت مسلمانوں کے اندر بھی بدعملی عملی کی وجہ سے ہاں جی؟ رویے بن چکے ہیں مسلمانوں کے بھی ہر فرقہ دوسرے کے اوپر یہی بات کہتا ہے تجھے کیا پتا تیرے پاس کیا ہے کوئی چیز نہیں ہے ہاں؟ یہ اچھا مسلمانوں میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا نا کہ جو جانتے ہیں کتاب کو اور دوسرے جو نہیں جانتے اچھا مسلمانوں کے اندر یہ دونوں طبقے موجود ہیں علماء کا طبقہ وہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا واضح کرتی ہے جانتے ہوئے یعنی اپنے اپنے مذہب پر پکے ہیں آج ہمارے علماء کا طبقہ خاص طبقہ مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے سے اس طریقے سے مباحثے کر رہے ہیں اپنے کو صحیح اور دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں اور یہ خاص وہ قرآن و حدیث والا وحی والا ہدایت والا انداز چھوڑ کے وہ بالکل اپنے خاص فرقے کے اندر محدود رہ کے اسی کو دلیل مان کے اسی کو حق مان کے جو ان کے فرقے کے اندر موجود ہے دوسروں ان کا انکار کرنا یہ،, یہ آج مسلمانوں کے اندر علماء کا طبقہ یہ کام کر رہا اچھا دوسرا طبقہ وہ جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کزال کا کال اللہ علم مسلقم <قَوْلِهِم> وہ لوگ جو جانتے نہیں تھے نہ کتاب کو نہ شریعت کو نہ نبی کو وہ ان کے پاس علم نہیں تھا وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے تھے اب ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے اندر جو کا ایک پورا جمے غفیر ہے چھوٹے نہیں بہت بڑی تعداد میں انہوں نے کچھ قصے کہانیاں سن رکھی ہیں انہی کو دین برا رکھا ہے آپ قرآن پیش کریں حدیث پیش کریں وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تو جوہلا کا طبقہ اپنی جہالت پر پکا ہے اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ خانہ ساز مذاہب پر تقلیدی سلسلوں پر پکے ہیں اور انکار کرتے ہیں پران و حدیث کا اللہ تعالی کے سچے دین کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا یہ رویے ہیں آج تو جو رویے یہود و نصارہ کے تھے آپس میں جھگڑے کے اختلاف کے اور مشرقین مکہ کا جو جہالت بھرا انداز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نہ ماننے کا تو اس وقت مسلمانوں کے اندر بھی انکار نہ ماننے کے رویے اختلاف معارضے مباحثے مناظرے اور ایک دوسرے کو شکست دینا اور پھر ایک دوسرے کو کمتر خیال کرنا یہ چیزیں حق معیار نہیں رہ گیا نہ ان کے پاس میں یار تھی نہ ان کے پاس, نصارہ کے پاس انجیل معیار نہیں تھی ایسے ہی آج مسلمانوں کے اندر قرآن حدیث معیار نہیں رہا اس کی بجائے جو انہوں نے خانہ ساز قسم کے سلسلے اپنے گروہ کے لیے بنا رکھے ہیں اس کے اوپر پکے ہو گئے ہیں اور دوسرے کا انکار کرتے ہیں اللہ جب سوال آتا ہے نا جی امتوں کے اندر قوموں کے اندر شریعتوں سے دوری جب یہ کیفیت اور باہمی اختلاف انتشار تو پھر حق اس طریقے سے پردوں میں چلا جاتا ہے اور مناظر مباحثے مناظر مجادلے اور ایک دوسرے کے اوپر تانو تشنی ٹانگیں کھینچنا برا بلا کہنا حتی کہ کفر کی مشینیں چلانا تو مسلمان ہی نہیں ہے اس قسم کے ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر تشدد پیدا ہوتا ہے اور معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جاتا ہے تو جس طرح پہلے لوگوں کی روش تھی یہود و سارا کی آج مسلمانوں کی بھی روش تقریباً وہی ہے ومن ازلم من آ مساجد اللہ عیز کرفی حسم و سافی خراب الا اکما کا نلحم عید خلوحہ اللہ خاف ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے من جو روکے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے کے ذکر کیا جائے فی ہا ان مسجدوں میں اسمو اللہ کے نام کا وسا اور کوشش کریں وہ فی خراب ان مسجدوں کے ویران کرنے کی برباد کرنے کی اولائے کا یہ لوگ ما کانا لہم نہیں ہے ان کے لیے ان ید خلوحہ کے داخل ہوں وہ ان مسجدوں میں اللہ خائفین مگر ڈرتے ڈرتے لہم فر دنیا خزین ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فل آخرت آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے اللہ اکبر یہاں پچھلی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ دیکھو یہ یہودی کتنے بڑے ظالم ہیں عیسائی کتنے بڑے ظالم ہیں اور مشرقی مکہ کتنے بڑے ظالم ہیں اللہ کی شریعتوں کتابوں کا کھلا انکار کتابیں پڑھ کے دین سمجھ کے پھر انکار کرنا یہ کتنی بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے تو اب اسی تسلسل کے اندر ایک اور ظلم کو بیان کیا جو ظلم کے اندر سے بھی آخری ڈگری کا ظلم ہے وہ منظلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا مما مساجد اللہ کہ اس شخص سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے اس سے مراد کون ہے مشرقی نے مکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے روک دیا تھا پہلے تو اللہ کے نبی کو مکہ شہر سے نکال دیا جو صحابہ تھے مسلمان تھے ان کو گوارا نہیں کیا برداشت نہیں کیا بڑی بڑی سدائیں دیں وہ ہجرتوں پہ مجبور ہوئے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرے کے لیے احرام باندھ کے آئے ہاں جی تو انہوں نے اللہ کے نبی کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا اور کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر بہت کچھ کہا گیا کہ بھائی یہ اللہ تعالی کی مسجد ہے حرم شریف ہے یہاں تو تمہارے بنائے ہوئے اپنے قائدے تمہارے باپ دادا کے سلسلے موجود ہیں کہ باپ کے قاتل کو بھی حرم میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روکتا تھا جی یہ ان کے یہاں جو اصول ضوابط تھے نا ایک ضابطہ یہ تھا باپ کے قاتل کو وہ سب سے بڑا قاتل سمجھتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر باپ کا قاتل بھی ہو تو اس کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے نہیں روکا جا سکتا یہ, یہ انہوں نے قاعدہ بنایا ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے ان کو یاد دلایا کہ بھائی تم مجھے روک رہے ہو مسجد حرام سے ہاں جی تو حالانکہ تمہارے پاس تو یہ قاعدہ کلیہ تمہارے باپ دادا سے جو تم نے سیکھا سمجھا ہے وہ موجود ہے یہ قائدہ اور یہ اصول کہ باپ کے قاتل کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے نہیں روکتے تو مجھے کیوں روکتے ہو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم آپ کو روکتے ہیں جس نے بدر کے دن ہمارے سرداروں کو بڑوں کو ایک نہیں تقریباً اکثر کو قتل کیا تھا مارا تھا ہم اب وہ ایسے شخص کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو یہ انکار کے لیے دلیل تو کوئی نہیں تھی ہاں جی باپ کے قاتل کو نہیں روکتے تھے تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے سرداروں کو چونکہ آپ نے مارا تھا ہاں جی بدر کے اندر قتل کیا تھا تو ہم نہیں آپ کو جانے دیں گے تو یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو روکا رفیع شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کے ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں اللہ کے گھروں میں اللہ کے نام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آ رہے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے عمرہ اللہ کا ذکر ہے عبادت ہے تو ان ظالموں نے یہ ظلم کیا اس ظلم کو چھوٹا نہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا اللہ اکبر و صاف خراب اور کوشش کی ان ظالموں نے اللہ کی مسجدوں کو خراب کرنے کی اس میں ابن کثیر کہتے ہیں یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ ساری مسجدیں یہاں مراد ہیں کہ عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کو روک دیا تھا اور پھر وہاں بڑی خرابیاں انہوں نے پیدا کر دی تھیں آج یہودیوں نے دیکھ لو کیا کیا بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد اقساء پر قبضہ کر کے اس مسجد کے ایک حصے کو گرا کے وہاں استبل بنایا ہے جی وہاں استبل بنایا ہے گھوڑے باندھے ہیں مسلمانوں کو تکلیف دینے کے کے لیے ان کے قبلہ اول کے بارے میں جو رویے تو یہ سب ہی جب ظلم کرنے پر آتے ہیں تو یہ سب کچھ کرتے ہیں مکے والوں نے کیا کیا تھا بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ خدا رکھ دیے تھے اور تصویریں سجا دی تھیں یہ ہے ان کو اس کو خراب کرنا اور یہ ہے اس کی شان کو ختم کرنا جو جو اللہ کا گھر اللہ کی توحید کا مرکز ہے اس مرکز کو برباد کرنا بتوں کے شرک کے ساتھ علودہ کرنا اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ نے پھر بیت المقدس کے بارے میں اور مسجد اقسا کے بارے میں جو رویے اختیار کیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سبھی ہی مسجد مراد ہیں جتنے بھی اللہ کے دشمن تھے یہ مشرقین مکہ ہوں یا یہود و نصارہ ہوں انہوں نے مسجدوں کے بارے میں یہ گستاخانہ رویے خلاف شریعت سلسلے یہ کام کیے اور ویران کر دیے یہ گھر اللہ کی عبادت جس کام کے لیے یہ بنائے جاتے ہیں کہ خالص اللہ کی عبادت ہو اللہ کی توحید ہو اللہ کے سوا یہاں کسی کی عبادت نہ ہو تو انہوں نے ان ظالموں نے قبضے کر کے ان گھروں کو ویرانے بنا دیا شرک کے اڈے بنا دیا برباد کر دیا اللہ کی مسجدوں کو گھروں کو اور یہ صرف ایک نے نہیں سب نے ہی یہی کام کیا تھا اکبر الا کا نلحم ایلوہ اللہ خائفین فرمایا یہ مجاور بن کے بیٹھے ہیں ادھر یہ مشرقی تین سو ساٹھ خداؤں کو سجانے والے بیت اللہ کے اندر یہ مالک بن کے بیٹھے ہیں مجاور بن کے بیٹھے ہیں اور ادھر یہود و نصارا یہ ادھر مالک بن کے بیٹھے ہیں سچی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کیا تعلق ان مسجدوں سے ہاں ان کو تو ان کو ان کا تو حق نہیں ہے کہ یہ ان مسجدوں میں داخل ہوں شرک رکھتے ہوئے اور یہ یہود و نصارہ جس طریقے سے انہوں نے دین کو بگاڑا اور کتابوں کو بدلا اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی بغاوت کی تو ان سارے مشرقوں اور باغیوں کا کیا کہ وہ ان مسجدوں کے مجاور بن کے بیٹھے ان کے مالک بن کے بیٹھے اور یہاں جو چاہیں کریں ان کا تو مقام یہ ہے کہ ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے اور یہ داخل نہ ہو سکیں ہاں اگر کوئی آئے تو چھپ چھپ آ کے آئے ڈرتا ہوا آئے کہ پکڑا گیا تو مرا جائے گا نہیں بچے گا فرمایا ان کی حالت تو یہ ہونی چاہیے اور یہ مالک اور مجاور بن کے بیٹھے ہیں اللہ کے گھروں کے اللہ اکبر لہم فی الدنیا خزیون ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ولہم فل آخرت عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے اس کے اندر بشارت ہے مسلمانوں کے لیے کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ مسجدیں ساری تمہیں عطا فرما دے گا اور ان سب کو, زلیل و رسوا کر دے گا ان کو نکال دے گا چنانچہ وہ وقت آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور مکہ فتح کرنے کے بعد ان کی حیثیتیں ختم ہو گئی آپ نے بیت اللہ کو 360 سو ساٹھ بتوں سے جھوٹے خداؤں سے پاک کر دیا اللہ کی توحید کے لیے خاص کر دیا اور پھر ہجری نو ہجری کے اندر جب سورہ توبہ نازل ہوئی ہے تو پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر نو ہجری میں امیر حج بنا کر روانہ کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دیا کہ جب منا میں سارے کٹھے ہو جائیں عرب کے بڑے بڑے سردار تو آپ منا میں سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائیں اور اعلان کر دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا کوئی باہر سے بیت اللہ کے اندر کوئی مشرق کوئی کافر چاہے وہ مشرقین مکہ سے کافر ہے یا یہود نصارہ میں سے کوئی کافر ہے جو کوئی باہر سے مکے میں داخل نہیں ہو سکتا جو مکے میں پہلے سے مشرق موجود ہیں ان کو چار مہینے کی مہلت دی گئی ہے اس کے بعد ان کو مکہ خالی کرنا ہوگا یا وہ مسلمان ہو کے اخوبت اسلامی میں شامل ہو جائیں اور اگر وہ اپنے شرک اور کفر پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ مکے میں نہیں رہ سکتے یہ نو ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ توبہ نادل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا نو ہجری کے حج کے موقع پر میدان منا میں یہ اعلان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کتنی بڑی رسوائی تھی وہ جو اللہ کے نبی کو روکنے والے تھے عمرے سے روکنے والے تھے کتنی بڑی رسوائی تھی دنیا کے اندر ان کی اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ان سے اللہ اکبر یہ اس موقع پر تو یہ بیت اللہ پاک کر دیا اور مکہ شہر سبحان اللہ یہ سارا مکہ حرم ہے مسلمانوں کا حرم ہے مسلمانوں کا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اور اس کے پیچھے سبحان اللہ جہاد ہے جہاد ہے جہاد سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو قوت بخشی اور اس قوت کے ساتھ دس ہزار کا لشکر لے کر اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوتے ہیں بیت اللہ کو پاک کرتے ہیں پھر سبحان اللہ یہ نو ہجری کے اندر جب تبوک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شاندار فتح سے نوازا کیسرے روم نے سرنڈر کیا مقابلہ کرنے سے انکار کیا تو جہاد سے اتنی بڑی قوت مسلمانوں کو مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باسیوں کو مکہ شہر سے نکلنے کا حکم دے دیا اور مکہ سارا پاک کر دیا پھر سبحان اللہ حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ کے عہد میں جہاد ہی کے ذریعے بیت المقدس آزاد کروا لیا مسجد اقسا آزاد کروا لی اور اس پر بھی مسلمانوں کا سبحان اللہ مسجد بیت المقدس پر مسلمانوں کا کنٹرول مسجد اکثر جو ہے وہ مسلمانوں کو مل گئی ہاں تو اللہ تعالی نے یہاں عیسائیوں کو ذلیل کیا رسوا کیا یہ ساری مسجدیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرما دی فرمایا اور پھر وہ وقت آ گیا کہ کوئی یہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا یہ حرم ہے مسلمانوں کے اللہ اکبر اللہ اکبر اب مسلمانوں نے بے دینی اختیار کی جہاد چھوڑ دیا شرک و بدعات میں مبتلا ہو گئے جو شرکی عقیدے ان مکے والوں کے تھے آج مسلمانوں کے اندر یہ عقیدے یہود و نصارہ کے اندر جو بدعات تھیں جو خرافات تھیں ان کو مسلمانوں نے بھی اختیار کیا یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ قبلا چھینا قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس مسجد اقسا یہ مسلمانوں سے چھین لیا اللہ اکبر پھر انشاءاللہ اللہ وقت آئے گا دعوت توحید کی عقیدہ توحید کتاب و سنت کا منحج اس کی دعوت اس کے اوپر تیار ہونے والی قوت اس قوت سے انشاءاللہ اللہ جہاد اور اس جہاد کی برکت سے اللہ کے دشمنوں کا صفایا ان کی قوتوں کا خاتمہ مسجد اقسا کی بازیابی بیت المقصد کی واپسی یہ سارے پھر انشاءاللہ اللہ جہاد کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کو یہ سب کچھ دے گا اور کافر خوف زدہ ہوں گے خوف کی کیفیت ان سارے کافروں پر تاریخ ہوگی جیسے پہلے تاری ہوئی تھی اور وہ اس قابل نہیں تھے اس طاقت قوت میں نہیں تھے یہ حیثیت ہے مسلمانوں کی اور ان گھروں کا سبحان اللہ مسجد حرام کا بیت اللہ کا اور پھر مسجد اقصیٰ کا اسی طرح حرم نبی کا ان سب کا حق ہے کہ اللہ کے مخلص سچے توحید والے کتاب و سنت والے ان کا کنٹرول سنبھالے اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرمائے گا اور قوت ملے گی جہاد سے اور پھر یہ کیفیت ہوگی کہ کافر خوف زدہ ہوں گے اسلام دنیا میں غالب حیثیت میں ہوگا ان گھروں میں ان گھروں میں مسلمانوں کا اس طریقے سے غالب ہونا یہ دلیل ہے دنیا کے اندر اللہ کی زمین پر مسلمانوں کے غالب ہونے کی. اللہ اکبر اللہ اکبر الاکان اللہ میت خلوہ اللہ خا یہ ان کا ان کا اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کا ان کی حیثیت یا ان ظالموں کو خائف ہونا چاہیے یہ داخل نہ ہو سکیں خوف زدہ ہوں پکڑے گئے تو مارے جائیں گے یہ حیثیت ہے ان گھروں کی اللہ کے دین کا کمال یہ حیثیت رکھتا ہے مسلمانوں کو اس حیثیت میں ہونا چاہیے کہ کافر خوف زدہ ہوں آج کیا حال ہے آج مسلمان خوف ہیں امریکہ ہمارا یہ نہ بگاڑ دے مغرب ہمارے خلاف نہ ہو جائے ساری دنیا سے ہم کیسے لڑیں گے ہاں جی ہر وقت بےچارے خوف کی کیفیت قرضے نہ ملے معیشت نہیں چلے گی خوف ہی خوف ہے خوف ہی خوف ہے اور اس کی وجہ سے کیا حالت ہے مسلمانوں کی اللہ تعالی کو مسلمانوں کی یہ حالت پسند نہیں ہے اللہ کہتا ہے تم میرے بندے ہو اور تمہیں قوت اور طاقت میں ہونا چاہیے خوف زدہ ہوں تو کافر ہوں کافر خوف زدہ ہوں تم کیوں خوف زدہ ہو اور رسوئیاں کافروں کی ہونے, لیے ہونے چاہیے اور عزت خلبے مسلمانوں کے لیے ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے اور آج معاملہ الٹ ہے کافر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں جی سپر پاور سمجھتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر امریکی نیو ورلڈ آرڈر ساری دنیا اس ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے یہ سوچ آج ڈیلپ ہوئی ہے اور بھائیو کب ہوئی ہے جب جہاد ختم کر دیا مسلمانوں نے شرکیہ قیدوں میں مبتلا ہو گئے یہود و نصارہ کی عادات بد اختیار کر لی دوسروں کے مشابے ہو گئے ہاں جی تو پھر وہ قوت اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی اور آج سزائیں مل رہی ہیں مسلمانوں کی یہ رسوائیاں یہ غلامیاں یہ اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں جب مسلمان حق پر ہوتے ہیں قربانیاں دیتے ہوئے جہاد کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو لہم خزیون رسوائیاں کافروں کے لیے ہوتی ہیں اور جب مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازا تبا تم بالعینا باخس تم ادنا بال بکر و ردی تم بصر جب تم عینا یعنی سودی کاروبار کرو گے بیلوں کی دمیں پکڑ لوگے جہاد کو ترک کر دو گے اور کھیتی باڑی میں مصروف ہو گے بس انہی کے ساتھ تمہاری ساری دلچسپیاں ہوں گی بترک تمل اور جہاد کو تم چھوڑ دو گے جہاد چھوڑ یعنی کہا کھیتی باڑی نہ کرو جہاد چھوڑ کر کھیتی باڑی نہ کرو یعنی کہا کاروبار نہ کرو جہاد چھوڑ کر کاروبار نہ کرو جہاد چھوڑ کر جب کاروبار کرو گے جہاد چھوڑ کر جب تم یعنی کھیتی باڑی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کرے گا اور یہ ضلعتیں ہیں اس وقت مسلمانوں کے اوپر اور سچی بات ہے ان زلتوں کی وجہ سے آج مسجد اقسا کس حالت میں اس کا وہ وقار اس کی وہ عزت سبحان اللہ اس کی وہ شان یہ قبلہ اول ہونا اور کیا انبیاء کے اساسے ہیں سرمائے ہیں ان جگہوں پر جن کے محافظ مسلمان بننے والے تھے آج یہ سب چیزیں یہودیوں کے قبضے میں ہیں اور مسلمان وہاں زلط و رسوائی کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں مسلمانوں پر جو سختیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے اللہ ولی اللہ مشرق ول مغرب فائینما تو علیم ولی اللہ مشرق ول مغرب اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب فائنما پس جس طرف بھی منہ کرو تم فسم وج اللہ بس اسی طرف ہے اللہ کا چہرہ ان اللہ بے شک اللہ واسعم و ستب والا جاننے والا ہے ہاں جی ولاہ مشرق ول مغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی مغرب دیکھو سمتیں چار ہیں مشرق مغرب شمال جنوب تو شمال جنوب بھی تو اللہ ہی کا ہے مشرق مغرب اللہ کا ہے تو شمال جنوب بھی اللہ کا ہر چیز اللہ کی ہے لیکن مشرق مغرب کی اہمیت شمال جنوب پر زیادہ ہے اس اہمیت کے پیش نظر ان دو سمتوں کا نام لیا اور ویسے مشرقین اور مغربین کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے مشارق اور مغارب کی اصطلاح بھی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئی ہے کہ جن کے اندر شمال جنوب خود بخود شامل ہو جاتے ہیں جی لیکن مشرق اور مغرب کی اصطلاح دو سمتوں کا بیان کہ مشرق وہ ہے کہ جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے مغرب وہ سمت ہے جس میں سورج غروب ہوتا ہے تو یہ سورج جو دنیا کو روشن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بہت بڑی قوت والی مخلوق ہے تو اس مناسبت سے اہمیت کے پیش نظر دو سمتوں کا ذکر کر دیا گیا ورنہ سمتیں ساری اللہ ہی کی ہیں مشرق بھی مغرب بھی شمال بھی جنوب بھی یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اللہ ہی کی ہیں اللہ ہی یہ اللہ ہی نے مقرر کی ہیں ہاں جی نل جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے شان نزول عصائد کا معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ بیت المقدس کی مسجد اقسا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے دس مہینے تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تحویل قبلہ کا ہاں جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی تھے کہ وہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام والا وہ مقرر کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیت اللہ کو قبلہ مقرر فرما دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی صحابہ نے شروع کی یہودیوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ جی آپ یہ کیا کرتے ہیں پہلے آپ ادھر کرتے تھے ادھر پھر آپ نے یہ شروع کر دیا پہلا غلط تھا یا یہ غلط ہے یہ اس قسم کے معارضے اور اس قسم کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا ہے وللہ والمغرب یہ سمتیں اللہ کی ہیں جس طرف اللہ تعالیٰ حکم دے منہ کر کے نماز پڑھو ہاں جی؟ یہ اللہ کا حکم ہے جب اللہ کا پہلا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کیا اللہ کے حکم سے کیا اب اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا تو اب تمہیں اعتراض کا کیا حق ہے یہ اللہ کا حق ہے کہ جس کو چاہے قبلہ بنا دے جب چاہے قبل کو تبدیل کر دے یہ سمت ساری پہلے اگر تمہار تم جس کو قبلہ کہتے ہو اس کو بھی تو اللہ ہی نے مقرر کیا تھا نا ہاں؟ تو جب اللہ نے اس کو مقرر کیا اب اللہ نے اس کو مقرر کر دیا یہ اللہ کا حق ہے تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے فائنو فسم اللہ جدھر بھی منہ کرو تم جی اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے سبحان اللہ, اللہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی اس قسم کا ہے کہ جس طرف بھی منہ کرو گے تو وہ اللہ ہی کے لیے نماز ہوگی نیت خالص ہونی چاہیے عقیدہ درست ہونا چاہیے یہ عبادت اللہ کے لیے ہو قیام رکو سجود اللہ کے لیے ہوں اور یہ عقیدہ پختہ ہو نیت خالص ہو تو پھر اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اللہ اکبر ابن کثیر کہتے ہیں کہ اصل میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں تخفیف کر دی کہ اگر نہ معلوم ہو کسی جگہ پر انسان ہے نہیں یہ معلوم قبلہ کس طرف ہے نہ اس کی کوئی سمت معلوم ہے ایسی حالت کے اندر جدر بھی انسان منہ کر کے نماز پڑھے دل میں یہی ہے کہ میں قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں یعنی یہ اس کا اس کا اس کا عقیدہ صحیح ہے وہ بیت اللہ کوئی قبلہ مانتا ہے لیکن اس کو چونکہ سمت معلوم نہیں ہے سفر کے اندر ہے کسی صحرا میں ہے کسی دریا سمندر کے سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے تو ایسی حالت میں اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو پھر وہ جس دن بھی منہ کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کی نماز صحیح ہوگی سواری پر نماز جو ہے وہ جس رخ پر بھی سواری جا رہی ہو آپ اس رخ پر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے مدینہ کی طرف آپ سواری پر تھے اور آپ نے سواری پر مدینہ کی طرف کیونکہ رخ تھا اور مکہ آپ کی پشت پر تھا تو آپ نے یہ نماز پڑھی اور آپ مسلسل پڑھتے رہے تو ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ نماز نفلی تھی فرد نہیں تھی یہ فرض نماز نہیں تھی یہ نفل نماز تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفل نماز سواری کے اوپر پڑی جا سکتی ہے اور اگر سواری کا رخ بیت اللہ کے علاوہ کسی اور سمت میں رخ ہے تو جس رخ پر سواری جا رہی ہے اس رخ پر نفل نماز پڑھنا درست ہے تو یہ گنجائشیں ہاں ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا کہ خوف کی حالت ہو اگر خوف کی حالت ہو جنگ کی حالت ہو تو اس حالت کے اندر انسان مجبور ہو کہ وہ اپنا رخ نہیں پھیر سکتا اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو سمت تبدیل کر کے وہ آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے فرض نماز بھی پڑھ سکتا ہے اس کے لیے ایک دلیل بھی نقل کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عنیز کو بھیجا کہ وہ خالد بن سفیان کو قتل کر دے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر تیار کر رہا تھا اور بہت بڑی سازش کر رہا تھا تو جب وہ گئے تلاش کرتے کرتے ان کو عرفات کے مقام پہ یہ شخص مل گیا تو وہ جب انہوں نے دیکھا ان کی عصر کی نماز رہتی تھی ان کی عصر کی نماز رہتی تھی تو اس خوف سے کہ ان کی عصر کی نماز فوت نہ ہو جائے ان کا رخ اس شخص کی طرف تھا جا رہے تھے اس کے قتل کا حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اس عبداللہ بن انیس نے نماز عصر ادا کی فرد نماز ادا کی اور رخ اس شخص کی طرف تھا جس کے قتل کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا اس کو دلیل بنایا ہے کہ اگر خوف کا کی حالت ہو جنگ کی حالت ہو کوئی خاص ایسی شکل ہو تو پھر اس صورت میں بھی یعنی رخ جو ہے نا وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی کا چہرہ فسم وج اللہ ہاں فسم وج اللہ اسی طرف ہوگا اللہ کا چہرہ یہ چہرہ بعض لوگوں نے اس کی تعویل کی ہے تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب سمتیں اللہ تعالی کی ہیں ہاں جی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے چہرے کی تعویل نہیں کرنی چاہیے اللہ کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے یعنی قرآن مجید میں ثابت ہے کہ اللہ تعالی کا چہرہ ہے لیکن وہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے ہاں؟ اس کی کیفیت نہیں ہم جانتے لیکن اللہ کا چہرہ ہے ہمارا ایمان ہے ہاں؟ کسی جیسا ہے ہم نہیں جانتے نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ اس کی کیفیت کو ہم جانتے ہیں نہ اس کے لیے تشبیح کر سکتے ہیں مشابہت نہیں کر سکتے نہ اس کا اپنے تخیل میں ایسی شکل بنا سکتے ہیں جیسے صوفیاء بناتے تھے یہ اس قسم کے بات عقیدے ان کے یہاں موجود ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بس اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے ہمارا ایمان ہے کیسا ہے جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے لیکن بس ہم ہمارا ایمان ہے اللہ کا چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اب یہ اللہ نے کہا ہم نے مان لیا اللہ کی پنڈلی ہے ہم نے مان لیا اللہ کا ہاتھ ہے ہم نے اللہ کا ہاتھ مان لیا یہ جتنی اللہ تعالیٰ کی یہ ذاتی صفات ہیں ان پر ہمارا اسی طرح ایمان ہونا چاہیے جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کر دیا نہ اس کی کیفیت بیان کرنی ہے نہ اس کے تشبیح بیان کرنی ہے نہ اس کی کوئی مثال بیان کرنی ہے نہ اس کے لیے کوئی صوفیہ کی طرح تخیل بنانا ہے دیکھو نا خیال بھی بندہ بناتا ہے جب کسی چیز کا مشاہدہ وہ کر چکا ہو تو اسی کا خیال اس کے ذہن میں آ سکتا ہے جس کا مشاہدہ انسان نے کبھی کیا ہی نہ ہو تو اس کا خیال بھی محال ہے جب اللہ کا مشاہدہ کسی نے کیا ہی نہیں ہے تو اللہ کو اپنے خیال میں ایک مشکل صورت میں لے کے آنا یہ سری گمراہی ہے اور یہ صوفیا کی گمرائی ہے یہ نہیں بنانا چاہیے بس یہ جو کہہ دیا اس پر ہمارا ایمان ہے وکال والدن سبہان اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے پکڑی ہے اولاد اللہ تعالیٰ نے بیٹے بنائے ہیں اپنے سبحان پاک ہے اللہ پاک ہے وہ سے بلو معافِ سماوات ولرز بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یہ سب کچھ اللہ کی ملک ہے کل اللہ قانتون ہر چیز اسی کے لیے فرما برداری اختیار کرنے والی ہے بدیر السماوات و پیدا کرنے والا ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا ویدا قدا امرن اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا ف انما یقول پر سوائے اس کے نہیں وہ کہتا ہے لہو اس کو یعنی اس چیز کو یا اس کام کو کن ہو جا ف تو وہ ہو جاتا ہے جی وکال اللہ ولادن سبحانہ یہ ظلم بیان ہو رہے نا مسجد سے روکنا ظلم ایک دوسرے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کر کے تیری کتاب کچھ نہیں تیرا دین کچھ نہیں تیرا نبی کچھ نہیں یہ سارے ظلم بیان ہو رہے ہیں اور ایک اور ظلم بیان ہوا ہے فرمایا سب سے بڑا ظلم شرک ہے شرک ہے اللہ انسان اللہ حدیث ہے اللہ کہتا ہے بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے کیا مطلب ہے جب وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو اللہ اس کو گالی سمجھتا ہے گالی کہتا ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دے رہا ہے اللہ اکبر یہ ظلم شرک ظلم اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا عیسائیوں نے کہا مسیح علیہ السلاۃ وسلام اللہ کے بیٹے ہیں یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور مشرقین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ مکے والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے یہ اللہ تعالی کے یہ سارے وہ ظالم کتاب میں پڑھ کے شرک کرتے تھے اور یہ جہالت کی وجہ سے شرک کرتے تھے شرک تو ایک ہی شرک ہے ظلم ہے سب سے بڑا ظلم ہے فرمایا ان ظالموں نے صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کے ساتھ ظلم کیا اللہ کے نبیوں کے ساتھ ظلم کیا اللہ کی شریعتوں کے ساتھ ظلم کیا ان ظالموں نے تو اللہ کے ساتھ بھی ظلم کیا اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا دیا وکال التخل والدن ان ظالموں نے کہا اللہ تعالی کی اولاد ہے اللہ نے اولاد پکڑی ہے اللہ نے اولاد بنائی ہے ان کو اللہ نے اپنا بیٹا بنایا اپنی اولاد بنایا سبحانا ہو اللہ پاک ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی بیٹا کس لیے ہوتا ہے باپ کا وارش بنے جو باپ نے جائیداد بنائی اس کو سنبھالے باپ بوڑھا ہو جائے اس کا سہارا بنے اولاد اس کے لیے چاہیے نا اب اللہ تعالی اللہ تعالی پاک ہے ان ساری چیزوں سے اللہ کا وارث کون ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہوگا ہمیشہ کے لیے ہے اس کو زوال نہیں ہے نہ اس کے لیے کوئی بڑھاپا ہے نہ اس کو کوئی حاجت ہے ہاں جی کہ کسی سے وہ کوئی حاجت طلب کرے کوئی مجبوری ہے اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے سبحا ہو پاک ہے وہ ان ساری چیزوں سے یہ تو نقص ہے بوڑھا ہو جانا عیب ہے نا یہ عیب ہے نا جوانی بڑی قوت والی چیز ہے بوڑھا بے یہ کمزور ہو جاتا ہے کمزوری عیب ہے زندہ ہے زندے کی موجودگی میں مر جانا یہ مرے ہوئے اور زندہ برابر تو نہیں ہے تو اللہ کے لیے نہ موت ہے نہ بڑھاپا ہے نہ کمزوری ہے نہ اس کو کسی اپنے وارث کی ضرورت ہے کہ میرا میرا مال سنبھال لے میرے اختیارات کو صحیح استعمال کرنے کے لیے میں اس کو یعنی اپنا وارث بنا دوں یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی پاک ہے ان ساری کمزوریوں سے ان سارے ایبوں سے بلو سماوات بلکہ اللہ ہی کے لیے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے زمین میں کسی کے کتنے بیٹے ہوں گے لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو تو سارا آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے ساری اس کی ملک ہے اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی اس کو کیا ضرورت ہے کسی ایسی چیز کی اللہ اللہ تو مالک ہے ہر چیز کا اللہ اکبر تو حافظ عبدالسلام صاحب نے یہاں ایک بڑا شاندار نکتا بیان کیا وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے باقی ہر چیز مملوک ہے لیکن بیٹا اللہ کا مملوک نہیں ہوتا بیٹا مملوک نہیں ہو سکتا اچھا نکتا ہے بہت خوبصورت اللہ اکبر تو اللہ تو مالک ہے آسمانوں کا زمین کا ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے قل اللہ قانتون ہر چیز اس کے لیے فرما بردار ہے متی ہے ہر جو اللہ تعالی حکم دے رہا ہے یعنی آسمان ہے زمین ہے سورج ہے چاند ہے سب کچھ اللہ کے فرما بردار ہیں اللہ کا حکم چل رہا ہے کوئی اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتا اللہ اکبر انسان ہی ہے نا انسان بھی مکمل انکار نہیں کر سکتا ہاں بہت سارے معاملات ہیں جن میں اللہ نے انسان کو اختیار ہی نہیں دیا ہاں اگر بعض چیزوں کے اندر اختیار دیا ہے تو وہ بھی امتحان کے لیے دیا ہے ایک آدمی مرنا نہ چاہے انکار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اللہ نے اس کو اختیار ہی نہیں وہ مر جائے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ اللہ تعالی کی فرما پرداری میں ہے پوری کائنات اور ہر چیز تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے اولاد کی یہ تو تمہاری ضرورتیں ہیں تم تم حاجت مند ہو تم ضرورت مند ہو ہے جی تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ, اکبر بدیع السماوات اللہ پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا بدی بدی کس کو کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے پیدا کرے ہاں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ نہ ان کی کوئی مثال پہلے تھی نہ ان کا کوئی نمونہ تھا نہ کوئی چیز تھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جیسے چاہا اس کی شکل پر پہلی مرتبہ پیدا کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے دیکھو نا انسان کا جتنا علم ہے مثالوں کا علم ہے یہ اگر کوئی چیز بناتا ہے سب سے پہلے اس کے ذہن میں تخیلاتا ہے اچھا تخیل انسان چاہے کتنا ہی بڑا کوئی سائنسدان ہے جو بھی ہے اس کے ذہن میں کسی چیز کا تخیل آئے گا تب آئے گا جب اس نے اس سے پہلے کسی چیز کا مشاہدہ کیا ہے جس کا مشاہدہ ہی نہیں اس نے کیا اس کا تخیل بھی نہیں ہو سکتا یہ انسان کا علم ہے انسان کا فہم ہے جی اللہ تعالیٰ کا علم اس سے بہت بلندوں ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی نمونہ ہو پہلے سے کوئی مثال ہو یہ تمہارے تمہارے مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اس کا علم اس کا پیدا کرنا اس کے کمالات یہ بہت بلند و بالا ہیں بدیسماوات بات وہی ہو رہی ہے انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہر چیز اللہ کی مل کے کائنات میں جو اللہ کو کیا ضرورت ہے हा? اور پھر یہ دوسری دلیل دی جا رہی ہے کہ آسمانوں کو پیدا اس نے کیا زمین کو پیدا اس نے کیا کوئی نمونہ تھا اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا हा? تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پہلی مرتبہ جیسے پسند کیا پیدا کر لیا اب اللہ انکار کرتا ہے میں نے اپنی اولاد پیدا ہی نہیں کی हा? اللہ انکار کرتا ہے تو تمہیں بھائی کیا تکلیف ہے جب اللہ انکار کرتا ہے میری اولاد نہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے تکلیف ہے کہ تم ضرور کہو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اس کے بغیر یہ اللہ تعالیٰ ججتا سجتا نہیں ہے یہ بات غلط ہے اور پھر فرمایا اللہ کا اختیار تو یہ ہے ویدا قدا امرن جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے جی فعنما یقول الح کن ف دیر نہیں لگتی اللہ کہتا ہے ہو جا بس حکم دیتا ہے ہاں وہ ہو جاتا ہے انما امرح ادا ارادہ شعیق الہ کن فی البہ تو کل شعین و ال ہی ترجاؤن اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز ہے ہاں جی وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے اللہ اکبر وقال اللہ لا يعلمون لو لا کلّہ او تاطینہ آیا اور کہا ان لوگوں نے لا يعلمون جو نہیں جانتے لو لا یو کلّا کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالی ہم سے اوتاطینہ آیا یا آئے ہمارے پاس کوئی آیت کوئی نشانی كزالِ کا اسی طرح قال اللہ من امن قبل کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے مسلح قولہم ان کے ان کی بات کی طرح کی بات انہوں نے بھی کی تھی تشابت قلوب مشابہ ہو گئے ان کے دل ان کے ساتھ قطب تحقیق واضح کر دیں ہم نے نشانیاں لے قومی ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں فرمایا وقال وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُقَلِّمُنَ اللَّهُ او اَوْتَاتِينَ آیا یہ جو مکے کے لوگ تھے انہوں نے بھی آگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کیے کہ جی آپ ہمیں یہ لاکھیں دکھائیں پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے یہ مطالبہ وہ مطالبہ کتنے ہی مطالبے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھے لَن نُؤْمِنَ لَقَا کہتے تھے ہم نہیں آپ پر ایمان لائیں گے چشمہ جاری کریں کوئی آپ ہمارے سامنے آپ کے شاندار باغات ہوں کوئی خوبصورت سونے چاندی کے گھر ہوں اس قسم کی ولن رقیے کا نز علینا کتاب نکرا یا پھر آپ آسمان پر چڑھے ہمارے سامنے اور ہم آپ کو جاتے ہوئے بھی دیکھیں آپ خالی ہاتھ جائیں لیکن جب آپ واپس آئیں تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو ہاں؟ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو حتہ کتاب نقرہ ہو اس کتاب کو ہم پڑھیں پھر ہم مانیں گے کہ آپ بالکل اللہ کے سچے نبی ہیں یہ کتاب سچی کتاب ہے پھر ہم مانیں گے اس کے بغیر ہم نہیں مانیں گے یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر بڑے بڑے اس طرح کے اعتراضات سوالات جو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کزال کا کال الدینہ من قبل مصلا قولہ تو ان سے پہلے جو امتیں تھیں انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے ایسے ایسے ہی سوالات کیے تھے اسی قسم کے اعتراضات کیے تھے نہ ماننے کے لیے ایسے ہی بہانے تراشے تھے تو جو یہ کہہ رہے ہیں تو پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہے یہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں ہاں؟ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا نا آرے اللہ جہر موسا ہم نہیں مانتے پہلے اللہ ہمارے سامنے آئے ہم سے ہم کلام ہو پھر ہم مانیں گے انہوں نے بھی تو اس قسم کے مطالبے کیے تھے سوال علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا ہاں جی کہ ہم ہی تجھے نبی مانگتے اس طرح مانیں گے یہ سامنے پہاڑ ہے یہ پہاڑ پھٹ جائے اس کے اندر سے اونٹنی آئے اور اونٹنی ہمارے سامنے بچہ دے اور وہ دودھ دے ہم اس کا دودھ پئیں پھر مانیں گے آپ سچے نبی یہ ہے ایسے قوموں نے اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کے سوالات اور اس قسم کے مطالبات یہ پہلے بھی بڑے کیے ہیں تو اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دے رہا ہے کہ ہمیشہ اسی قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں تو پریشان نہیں ہونا ان کے دل مشابہ ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں ان کی فکر کافر جتنے بھی ہیں نا چاہے وہ کسی جگہ کے ہوں کافر فکری طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں ہاں ان کی باتیں ان کے دلائل ان کے منہج ان کے پروگرام کافر مغرب کے ہوں کافر مشرق کے ہوں برطانیہ میں بیٹھا ہوا کافر آسٹریلیا مشرق میں ہے وہاں بیٹھا ہوا کافر یہ سارے کافر ایک ہی قسم کے کافر ہیں ان کے دل بھی ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں ہاں جی ان کے اندر ان کے اندر خرابیاں بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں ان کے دل مشابہ ہو گئے مایا مکے والوں کے دل مشابہ ہو گئے یہود کے آج, کے آج کے لوگ بھی مشابہ ہو گئے ہیں یعنی یہ سارے کافر ایک دوسرے کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بچایا کہ تم نے ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہاں یہ کافر ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ کریں لیکن مسلمانوں تم نے مشابعت نہیں اختیار کرنی تم نے ان جیسا نہیں بننا نہ عقیدے میں نہ اعمال میں نہ اخلاق میں نہ اتوار میں نہ تہذیب و تمدن میں نہ کلچر میں کسی چیز میں ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرنی من بے بقوم من فہو جو ان کی مشابعت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا یعنی کیا مطلب ہے یہ جو مشابہت ہے نا یہ بندے کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے عقیدوں کا بگاڑ فکری بگاڑ کلچر کا بگاڑ یہ سارا بگاڑ یہ مشابہت کی وجہ سے آتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ کافروں کی مشابہت نہیں کرنی جیسے مسلمان کچھ مشابہت تو کرتے ہیں انگریزوں کی جیسے میں نے کل یہ پتا پرسوں بتایا تھا تھری پیس پہنتے ہیں داڑھی منواتے ہیں تراش خراش لباس یہ ان جیسی اور باقی مرنے جینے کی رسمیں شادی بیاہ کی رسمیں ہندوؤں جیسی ہندوؤں جیسے ان کے طور طریقے ہاں یہ دیکھ لو جب مسلمانوں نے یہ ان کے طور طریقے اختیار کیے آہستہ آہستہ ہندوؤں کے عقیدے بھی مسلمانوں کے اندر آ داڑیاں مڈو کے شکلیں بگاڑ کے انگریزوں جیسے بن کے یہ انہوں نے اپنے آپ کو عزت والا بنانے کی کوشش کی آہستہ آہستہ ان کے نظام ان کے نظام بن گئے وہ ہاوی ہو گئے یہ ان کے تابع ہو گئے تو یہ جو مشابہت بنانا اختیار کرنے والی چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشابہت سے بہت بچایا کچھ بھی قوموں کا اپنا نہیں رہ جاتا جب غیروں کی مشابہت اختیار کرنے لگ جائیں قوم میں تو آہستہ آہستہ یہ وہ قوم جس کی مشابعت آپ اختیار کرتے ہیں وہ آپ کے اندر گھسنا شروع ہو جاتی ہے اور حتیٰ کہ انسان کا ایمان عقیدہ تک برباد ہو جاتا ہے کچھ باقی نہیں رہتا قومی یو قینون تحقیق بیان کر دی واضح کر دی ہم نے آیات نشانیاں قومی یو ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں انا ارسل کا بالحق بشیرم ونزیرا کا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق حق کے ساتھ بشیرن بشارت دینے والا ون اور ڈرانے والا بنا کر ولا تس آلو اور نہیں سوال کیے جائیں گے آپ انصابل جہیم جہیم کے بارے میں دو کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ کے یہ نشانیاں پوچھ پوچھ کے اور جناب یہ سوالات مطالبات کر کر کے یہ انکار کے رستے نکالتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں اس سے پہلے بھی لوگ یہی کرتے رہے اب مزید فرمایا اِنَّا قبل حق بشیرہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض کیا ہے دنیا میں بیچا جائے حق دے کر جائے حق سے مراد وہی ہے حق سے مراد نبوت ہے حق سے مراد اللہ کے نبی کی کتاب ہے حق سے مراد پوری شریعت ہے جو آسمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کے آئے ہیں جو اس حق کو قبول کرتا ہے اس کے لیے بشارت دینا یہ نبی کا کام ہے اور جو اس حق کو قبول نہیں کرتا اس پر عمل نہیں کرتا اس کو ڈرانا دوزخ سے انجام میں بد سے یہ دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بہت شاندار اسلوب جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا وہی دعوت کا اسلوب ہمیں سب کو سکھانا اور استعمال کرنا چاہیے وہ ترغیب اور ترہیب ہے ہاں جی ترغیب اور ترغیب یہ دعوت کے دو بنیادی اصول ہیں قرآن مجید انہی اصولوں کو استعمال کرتا ہے اور نبیوں کا یہی اسلوبِ دعوت تھا بشارت دینا اور ڈرانا بشارت دینا اور ڈرانا یعنی جو اچھے لوگ ہیں حق کو قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے انعامات ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا انعام رکھے ہیں یہ بشارتیں بیان کرنا لیکن ساتھ ساتھ پھر نظیرہ ترہیب ڈرانا اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرانا دوزخ سے ڈرانا دنیا میں نافرمانیوں کے جو نتیجے نکلتے ہیں ان سے آگاہ کرنا ڈرانا بچانا فساد پیدا ہوتا ہے تباہیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے انکار کی وجہ سے شریعت کے انکار کی وجہ سے جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں جو قتل و غارت پیدا ہوتی ہے یہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر یہ جتنا ترہیب کا سلسلہ ہے یہ بھی پیش کرنا ہے اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی کہا اور امت کو بھی یہی کرنا چاہیے آگے فرمایا بلا تو سلوان اسحاب الجحیم اے نبی آپ کا کام پہنچا دینا ہے انما علیہ بلاغ الحساب آپ کا کام پہنچا دینا حق کو واضح کر دینا اور ڈرا دینا بشارتیں دے دینا انجام بازی کر دینا یہ آپ کا کام ہے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ جو لوگ دوزخ میں گئے تو کیوں گئے ہاں؟ آپ سے یہ نہیں سوال ہوگا جو حق کے دعوت ادا کرتا ہے دنیا کے اندر جو دعوت کا حق ادا کر دیتا ہے اللہ کا حکم پورا کر دیتا ہے اس کے بعد بھی اگر لوگ گمراہی پر ہیں دو زخ کے رستے پر ہیں تو پھر یہ ان کا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ ان کا حساب اللہ تعالی کے ساتھ ہاں اگر دعوت میں ہی کمزوری ہے سمجھا کہ ہم نے کام ہی نہ کیا جو ذمہ داری ہے یہ امت جو ہے مکلف ہے یہ امت امت محمد کنتم خیره امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر یہ امت محمد صلی اللہ علیہ مکلف ہے دعوت کی امر بال معروف نہی عن المنکر ان کا فریضہ ہے اور اسی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو ان اللہ ان کو خیر امت قرار دیتا ہے اگر یہ فریضہ ادا نہیں کرتی یا ہمارے لوگ ہمارے علماء جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ اس کو ادا نہیں کرتے امت اپنا فریضہ نہیں ادا کرتی پھر اس کا حساب ضرور ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کیا تھا نا آپ نے جب حجت الوداع کے موقع پر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اللہ البلخ تو لوگوں گواہی دو کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا تو سب نے کہا بلا کیوں نہیں آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کو کہا اللہ مشاد یا اللہ تیرے بندے گواہی دیتے ہیں کہ میں نے اپنا کام مکمل کیا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا اپنا حق ادا کر دیا اپنا فرض پورا کر دیا دعوت پہنچا دی اور اب ذمہ داری ہماری ہے مسلمانوں کی ہے اگر ہم نہیں ادا کرتے اور خاموش بیٹھے رہتے ہیں دنیا میں ریچھے رہتے ہیں تو سچی بات ہے کہ اس وقت جو کافر ہیں چاہے وہ ہمارے اپنے علاقوں کے اندر ہوں یا دنیا میں کسی جگہ پر ہوں اگر ہم ان کو دعوت پیش نہیں کرتے اور اس کے لیے کوشش نہیں کرتے اس کے لیے پلاننگ نہیں کرتے اس کے لیے ارادے نہیں کرتے اس کے لیے سوچ نہیں پیدا کرتے کوشش نہیں کرتے تو قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں کیونکہ یہ امت ذمہ دار ہے اس بات کی ہاں جب ہم نے اپنا حق پورا کر دیا اپنا فرض پورا کر دیا پھر معاملہ حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی سب لوگوں ولنکل یہ ولن بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ من من تردا انکل یہدو اور ہر گز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود ولاسارا نہ ہی نصارہ سارا تبت ہوں یہاں تک کہ تابے کریں آپ ان کی ملت کی کل انا ہد اللہ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے ولا ان اتباع اور اگر آپ نے اتباع کی احباحم ان کی خواہشوں کی بعد اللہ زی جا آ بعد اس کے کہ آگے تیرے پاس من العلم علم اللہ کی طرف سے مالک من اللہ نہیں ہے آپ کے لیے اللہ سے اللہ سے ممبلی کوئی دوست بلا نصیر اور نہ کوئی مددگار اللہ اکبر یہ توجہ کرنی ہے بھائی بڑے اہم موضوع ہیں عیسائت کے اندر ولن تردا انکل یہودا آپ یہودیوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے آپ عیسائیوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے ان کو خوش کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہ کام ذمے نہیں لگایا کہ آپ نے ان کو خوش کرنا ہے हा? دعوت ضرور دینی ہے لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ ان کو خوش کر لیں گے تو وہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے آپ جو چاہیں ان کو دے دیں آپ جو چاہیں ان کے مطالبے پورے کر دیں جو وہ آپ سے چھڑانا چاہیں آپ ان کی تسلی کے لیے اطمینان کے لیے وہ چیزیں چھوڑتے چلے جائیں وہ ایک بات کہیں گے آپ مان لیں گے پھر وہ تمہیں دوسری بات کہیں گے وہ ماننی پڑے گی اور جب آپ تیسری بات پر انکار کریں گے تو پہلی دونوں باتیں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی وہ کہیں گے جب آپ نے ہماری یہ تیسری بات نہیں مانی تو آپ نے کچھ بھی نہیں مانا وہ پھر بگڑ جائیں گے تو بتاؤ آپ کب تک ان کی مانتے رہو گے تو وہ تو کبھی مطمئن نہیں ہوں گے وہ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے تو اس پنگے میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے تو چھوڑو انہوں نے تم سے کبھی خوش نہیں ہونا کب خوش ہونا ہے حتی تتبع ملتهم. یہاں تک کہ آپ اتباع کریں ان کی ملت کی ملت سے مراد دین ہے ہاں؟ ملت کس کو کہتے ہیں میں نے ایک دن پہلے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا آج ذرا تھوڑی تفصیل سے بتاتا ہوں ملت کیا چیز ہے ملت وہ خطوط ہیں وہ نقوش ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ کی شریعت نادل ہوتی ہے کتاب نادل ہوتی ہے اس شریعت اور کتاب پر نبی عمل کر کے اپنی امت کے لیے جو نقوش جو خطوط چھوڑے اس کو کہتے ہیں ملت ملت املا سے ہے املا سے ہے نا لکھنا تو وہ, وہ خطوط جو مقرر کر دیے جو نبی مقرر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کی شریعت پر عمل کر کے اپنی امت کے لیے جو خطوط مقرر کر دیتا ہے نقوش مقرر کر دیتا ہے اس کو ملت کہتے ہیں اسی لیے ملت کی نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے ملت ابراہیمی ملت کی نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے ملت کی نسبت ہاں اللہ کی طرف نہیں ہوتی اللہ کی طرف ملت کی نسبت نہیں ہوتی آپ کو کوئی ایسی دلیل نہیں ملے گی تو ملت نبی کا عمل ہے اصل میں اس دین پر وہ عملی شکل جو دین کی نبی اپنے عمل سے امت کے لیے واضح کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ملت اچھا اللہ تعالی نے یہودیوں کو شریعت دی بڑے نبی ان کو دیے تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ اللہ کی کتاب اللہ کی شریعت نبیوں نے جو اس کے اوپر عمل کر کر کے ان کے لیے پیش کیا ہاں جی اس پر چلتے اسی طرح عیسائیوں کی ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی انہوں نے عمل جو کچھ ان کو سمجھایا پیچھے چھوڑا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا تو ان ظالموں نے کیا کیا کتاب کو بدلا شریعت کو بدلا پھر اپنی طرف سے یعنی جو پسند کرتے تھے احوا خواہشات شہباد یہ چیزیں جو ان کے سامنے تھیں جن کو ان چیز انہوں نے پسند کیا تھا وہ خطوط انہوں نے اپنی طرف سے مقرر کر لیے نبیوں کی ملت کے مقابلے کے اندر انہوں نے ایک ملت کھڑی کر دی عیسائیوں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ نبیوں کے مقابلے کے اندر یہ یہ ملت انہوں نے بنا لی اور وہ ملت آج بھی موجود ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سارا مغرب خوش ہوتا ہے جب جناب آپ ان کی ملت ان کے نظریات ان کے عین جو خطوط ہیں ان کے مطابق آپ سیاست کریں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ ان کے طور طریقے کے مطابق آپ اپنے کاروبار چلائیں آپ ملک چلائیں قانون سازیاں کریں پارلیمنٹوں کا نظام چلائیں کہ یہ سارا آپ کی عدلیہ کا نظام چلے یہ سارا اس این ان خطوط کے اوپر جو انہوں نے بنا رکھا ہے آپ اس کے اوپر چلائیں گے تو یہ آپ سے مطمئن ہوں یہ بڑے خوش ہوں گے کل ہاں؟ اند اللہ ہو بل ہدا کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے ہاں؟ یہ انہوں نے ظالموں نے جو اپنے عقیدے بنا لیے یہود و نثارا نے ہاں جی اپنے نظام تشکیل دے دیے سب گمراہیاں ہیں ہدایت وہ ہے جو آسمان سے آئی ہے وہی کی شکل میں آئی ہے وہ وہی اللہ کے نبیوں پر آئی ہے اب آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نادل ہوئی ہے کتاب نادل ہوئی ہے اس کتاب پر اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے وہ امت کے لیے ہدایت ہے ہاں؟ یہ ساری ہدایت اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور قرآن پر عمل کا طریقہ کیا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے وہی دونوں چیزیں وہی ہیں میں نے کل بھی بتایا نا وہی کی دو قسمیں مطلوب اور غیر مطلوب قرآن کی وحی مطلوب ہے قرآن کے علاوہ جتنی وہی ہے وہ سب غیر مطلوب ہے اور عمل دونوں پر ہے اتیت القرآن و مسلح معاہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور قرآن کی مثل اور بھی دیا ہے قرآن کی مثل یعنی یہ جو قرآن کے علاوہ حدیث کی بئی ہے اس کو بھی قرآن کی مثل سمجھ کر قبول کرنا چاہیے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں مانتے ہم بہرحال یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی شکل میں کتاب و سنت کی شکل میں ہدا یہ ہے اصل ہدایت. اس, تمہ, اس ہدایت کا اس کے بغیر ادھر سے ادھر سے بھی تم یہ کامیابیاں حاصل کر لو گے جنت حاصل کر لو گے سیدھا راستہ حاصل کر لو گے نہیں ممکن اور اگر آپ نے اے نبی آپ نے اتباع کی ان کی خواہشوں کی اور بھائی سچی بات ہے اللہ کی شریعت کے علاوہ جو کچھ ہے احواہ ہیں احواہ ہیں خواہشات ہیں ہاں عام آدمی کی بھی خواہش ہوتی ہے اچھا جی یہ رائے بڑی مضبوط ہے یہ اشتہاد بڑا مضبوط ہے یہ قیاس بڑا مضبوط ہے اچھا جی کیوں کیوں مضبوط ہے جی کہ جی یہ ہمارے فلاں عالم کا ہے یہ قیاس ہمارے فلاں عالم نے کیا ہے یہ ہمارے فلاں امام نے کیا ہے یہ رائے ہمارے فلاں بزرگ کی ہے اللہ کہتا ہے یہ سب احواہ ہیں عام آدمی کی بھی خواہش ہوتی ہے عالم کی بھی خواہش ہی ہے نا وہ جتنی بھی بڑی ہو وہ ہے تو خواہش ہی نا وہ شریعت نہیں ہے اور کسی کا اشتہاد شریعت نہیں ہے کسی کا قیاس شریعت نہیں ہے کسی کی رائے شریعت نہیں ہے شریعت تو وہی ہے جو اللہ تعالی نے نادل کی اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی ہاں? بعد اس کے کیا آ گیا آپ کے پاس علم علم سے براد وہی سارا دین وہی کتاب مالک من اللہ من بلیم بلا نصیر کوئی نہیں بچائے گا آپ کو کوئی دوست کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ کے عذاب سے بچا لے ابن کثیر کہتے ہیں کہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے لیکن یہ بات ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جی لیکن اس بات کو اہمیت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے انداز یہ ہے دعوت امت کو ہے کہ اگر تم پیچھے لگ گئے یہود و نسارہ کے ان کی ملت ان کے نظام ان کا دین تم نے اختیار کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی کوئی نہیں بچائے گا کوئی نہیں بچائے گا اس کا مطلب اس سے یہ واضح ہوتا ہے مسلمانوں پر جتنی پکڑ ہے نا ان یہودیوں نصرانیوں کے نظاموں اور ان کے کلچروں اور ان کے پیچھے لگنے اور ان کی دوستیاں کرنے ان کو ہر وقت خوش رکھنے مطمئن رکھنے کی وجہ سے یہ سارے عذابات مسلمانوں کے ملکوں معاشروں کے اوپر جو پکڑ ہے جو بربادیاں ہیں جو مسائل ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہیں اگر یہ مسلمان اصلاح کر لیں اور آ جائیں واپس پلٹ آئیں اللہ کے دین کی طرف کتاب کی طرف چھوڑ دیں امریکہ کیا کہتا ہے چھوڑ دیں دنیا کیا کہتی ہے تو معاملہ سیدھا ہو جائے مدد اللہ کی طرف سے آئے گی اللہ دینا تینہ حم الکتاب یتلو ہو حق تلاوت وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب یتلو ہو تلاوت کرتے ہیں وہ اس کی حق تلاوت جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا الاقا یومن بے یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ وم یقفربہ ہی اور جو کوئی بھی کفر کرے گا اس کے ساتھ فلاقہ ملخاصر بس یہی لوگ خسارا پانے والے ہیں فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور حق تلاوت ادا کرتے ہیں جو اس کا حق ہے پڑھنے کا کیا حق ہے صرف یہ نہیں ہے کہ کتاب پڑھ لو نادرا قرآن پڑھ لو ہاں جی تلاوت کر لو حق کا تلاوت ہی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو حلال و حرام ہے جو عقائد کی دعوت ہے جو حقائق ہیں ان سب کو تسلیم کرنا اور عمل کرنا یہ ابن کثیر کہتے ہیں دیگر مفسرین حق تلاوت ہی کا مطلب کیا قرار دیتے ہیں جو حلال و حرام بیان ہو گیا جو قرآن نے عقیدے بیان کر دیے جو حقائق بیان کر دیے ان کو تسلیم کرنا ان پر عمل کرنا یہ ہے حق تلاوت ادا کرنا اچھا ہمارے جو قرلہ ہیں نا قاری حضرات وہ اس آیت کو بہت پڑھتے ہیں اور وہ اس سے مراد لیتے ہیں مخارج صحیح ہونے چاہئیں جی مخارج صحیح بھئی انکار نہیں ہے مخارج بھی صحیح ہونے چاہیے کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ اس کی نفی ہے قرآن مجید کو قرآن کے الفاظ یہ اللہ کا کلام ہے نا اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کو جو اس کا قاعدہ ہے جی اس کے مطابق جو حروف ہیں جو اسوات ہیں ہر حرف کی جو سوت ہے اور یہ سوت اسوات کہاں سے ہیں ہاں؟ یہ سارا قریش کی زبان میں نادل ہوا نا بلسان عربی مبین عربی مبین سے مراد قریش کی لغت لغتیں تو بہت ہیں لیکن قریش کی لغت جس کے اندر قرآن مجید نادل ہوا تھا تو حروف کا لہجہ اسوات یہ کیا تھی ان لوگوں کی اور کیسے الفاظ ادا کرتے تھے حروف کا تقلم کرتے تھے اسواب کیا تھیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ہمارے قرا حضرات فرماتے ہیں نا یہ بات بھی صحیح ہے لیکن صرف یہ صحیح نہیں ہے وہ تو اس آیت کو پڑھ کے نا اس آیت کو فٹی اس کے اوپر کر دیتے ہیں کہ یہ آیت نادل ہوئی اس کے لیے ہوئی ہے کہ مخارج صحیح ہونے چاہیے جس کے مخارج غلط ہیں وہ غلط ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہی نہیں ابن کثیر نے دوسرے مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت میں یہی لکھا ہے کہ اس کا حق تلاوت کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے جو حلال و حرام دیئے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ماننے کے لیے کا کہا اور انکار کرنے کے لیے جن چیزوں کا پابند بنایا ان سب چیزوں کی پابندی کرنا ہی حق تلاوت ہے تو بہتر کیا ہے کہ مخارج بھی صلیح ہونے چاہیے پڑھنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے بھی قرآن کو صحیح معنوں میں دل سے ماننا چاہیے اور عمل بھی مکمل اس کے اوپر کرنا چاہیے حلال و حرام قرآن کا ماننا چاہیے پیغام قرآن کا سمجھ کر ماننا چاہیے یہ ہے اس کا حق تلاوت یہ الاومن یہ ہے لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں صرف پڑھنا کافی نہیں ہے یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے کہ جی بس اس حرف کی اتنی نیکیاں ہیں انشاءاللہ نیکیاں ملیں گی ضرور ملیں گی یہ ضروری ہے لیکن یہ کتاب عمل کے لیے ہے یہ کتاب سمجھنے کے لیے یہ بھی اس کا حق ادا کرنا ضروری اور خسارہ اٹھانے والے نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو اس کتاب کو دل سے مانتے نہیں ہیں ہاں جی نہ اس کو اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں نہ جو اس میں لکھا ہے اس کو قبول کرتے ہیں پڑھتے قرآن مرضی اپنی کرتے ہیں یہ مسلمان ایسے ہیں نا بہت ہیں وہ بھی خسارے سے نہیں بچ سکتے نہیں بچے تو یوم جو ایمان لائے گا وہ خسارے سے بچے اور ایمان کا تقاضا اس میں عمل شامل ہے عمل کے بغیر تو ایمان نہیں ہے تو باقی سب لوگ خسارے میں ہیں سبحانہ کلر ہوں دے کر